قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ نَعُوذُ بِرَبِّ الْعَارِشِ الْعَظِيمِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تعالیٰ تعالیٰ في من بات مجھے کتی وقالت تعالیٰ اتتبعو ما را منزل ایلیكم ترابیكم و لا تتبعو من دونه اولیاء فلیلمہ تتفارون وقالت تعالیٰ فلنم احکم دماغا من صلو الله فاولاقی کھم الكافرون وقالت جل وعلا وعشالدہ الَّذین آمانوا من سم وعنید الصالحات لیستقلی فنہم فالحاضر کم استقلق من قبرهن عام طور انتخابات کے دنوں میں یہ سوال کرتا رہے کہ ہمارا ملک اسلامی کیسے ہو سکتا ہے اسلام کا یہ نکالے ممکن ہے اور وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جن پر عمل کرا ہو کہ یہ ملک حقیقی معنوں میں اسلامی بن جائے اسلام ایک کامل دین اور مکمل ضائع خیالات ہے جہاں انتراجی زندگی میں اسلام پر زور دیتا ہے ویسے ہی اجتماعی زندگی کے اصول بھی اسلام بدا کرتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسلام کا نظام زیادت و حکمرانی جمہوری نظام سے یکسر مختلف اور ان طرح کے نتائج اور مقاصد کے پاک ہے جہاں اسلامی رجام خیال میں عبادت کو اہمیت حاصل ہے وہی معاملات اخلاقیات اور ملک و قوم کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی دین اسلام نے اہمیت دی ہے سیاست یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں بلکہ اسلامی سیاست قابل ہوتی ہے اسرائیل بلی اسرائیل کی سیاست ان کے اندریا کیا کرتے تھے سیادت یہ انبیاء کا اور پیشہ ہے اور یہ ساری اللہ اور احکامات آل کے مطابق ہے جمہوری نظام ایک ایسی بڑا ہے کہ جہاں دیندار آدمی کے لیے اس جمہوری سیاسی نظام میں داخلہ ایک شجرہ آخر جا جاتا ہے کیونکہ اس کے مفاد اور نتائج بھی اتنے زیادہ ہیں ہمارے ملک میں اگر سے مغربی جمہوریت نہیں ہے جس طرح سے جمہوریت انہوں نے ہمیں وسیع کی تھی اپنے اسے اس حال میں باقی نہیں رہنے دیا بلکہ اس کی بنیادوں کو ہی ہلا کے رکھ دیا ہے جمہوریت نے آتے میں اعلیٰ عوام ہوتے ہیں عوام کا فیصلہ عٹمی اور آخری ہوتا ہے جب ہمارے ہاں رائے کی گاہ میں آفے میں, میں آلہ کی ہیں اور جمہوریت میں تمام تر قوانین عوام کی رائے کے مطابق بنائے جاتے ہیں جب ہمارے ہاں عوام کا یہاں قوانین عوام کی رائے کے مطابق نہیں بلکہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور قانون ساز ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ایسا قانون بدا کریں جو کتاب و سنت کے منظی نہ ہو اور اس کے لیے کتاب و سنت سے کوئی واضح جدید موجود ہو جو قانون بے کو بدا کرے اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کچھ قانون اس طرح کا بن گیا جو کتابوں سنت سے مت ہے تو اس قانون کو ہمارے نظام میں رد کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ حال ہی میں جو قسم میں حقوق والا مقدرہ ہوا انہوں نے تو سارا کچھ کر دیا اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں نے لیکن اسے پھر واپس کرنا پڑا کیوں لیے کہ وہ اسلامی افغا کے منافی تھا اور کتاب اللہ کے مطابق نہیں تھا جب دور ہمارا کتاب و سند سے قرار دیا جا چکا ہے تو اس میں کتاب و سندت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں اور ملک میں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے بیدار مرض ہے اور سانپ کی لکیر کو بیچنے کے بجائے کو مارنے کی کوشش کریں وہ مزہ بھی جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہ جو ملک کا نظام بنانے اور چلانے میں قریبی اہمیت رکھتے ہیں وہاں دین بڑے ہوئے سمجھدار متغیر لوگ پرہیزگار لوگ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں معاملات سارے ہی آسان اور سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ جب فیصلہ کرنے والا وہ جیسدار ہوگا تو یقیناً وہ نیند کی خلاف ورزی نہیں کرے گا وہ نیند کے مطالبے ہی لے کے چلے گا خود پیچھے بیٹھے رہنا آگے نہ بھرنا اور میدان لبرل قسم کے لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دینا اور پھر بھار میں رونا پیٹنا کہ یہ نظام خراب ہو گیا یہ ایسے ہو گیا یہ ویسے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ایک شیرانی امریکہ میں حاکمیت اللہ عالمی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رحم القبر خبردار یاد رکھنا مخلوط بھی اللہ کی ہے اور حکم اور فیصلہ ہی اللہ کا ہی رہے گا اسی طرح فرماتے ہیں خبردار اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے سوا اور کسی کے لیے حکم کی قوت نہیں حکم اور فیصلہ وہ صرف اللہ کا چلے اس نے حکم دیا ہے اللہ, اللہ کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو کا تین ریئ یہ مضبوط دن ہے یہ سیدھا طریقہ اور دوست رنتا ہے اسی طرح بنوایا ہوں جو کچھ ساری طرف تمہارے راج کی طرف سے نادر کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اور کی پیروی نہ کرو کبھی لگما سد تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اور پھر سرمایہ فراہم کا عمر کا فرون اللہ کے نازل کردہ دین کی اتنے کرنے کا حکم دیا اور کہا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فلانی کا حمر وہ لوگ یا تو کافر ہیں ظالمون یا پھر وہ لوگ ظالم ہیں فلاحی کا حمل یا پھر وہ لوگ فاطر اور ناپرمان <متحد> دنیا میں اللہ رب العالمین کے حکم کے نمائندے جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے شارع یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اللہ فرماتے ہیں فما رسول اللہ اللہ اپنے جو بھی ہی رسول بھیجا ہے اس کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے اور رسول فق اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اور جو آدمی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اور رسول کی بات کو اپنے اللہ عبول عالمی اسے حج و کا بھی ماشا جرا آپ کے رقی کا ایسا برگز نہیں ہو سکتا یہ موبائل ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو واہن تجاجوہات میں پینسل نہ مان لیں اور پھر آپ کے فیصلے کو جنوں جان پہ کریں اس کے کرے تسلیم ختم کریں اور اپنے دل میں کسی قسم کی محل اور کمی اس کے بارے میں آ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسلم کے ذریعے جو ایک ریاست مدینہ قائم کی اس کا جو نظام تھا اسے شہری اشترا میں خلافت و امارت کا نظام کہا جاتا ہے یہ اصل اسلام کا سیاسی نظام ہے خلافت و امارت یہ اسلام کا بنیادی اور اصل سیاسی نظام ہے پھر اس کے اندر کمی پیشی کر کے ملوکیت وہ پیدا ہو گئی اور پھر ملوکیت کی آگے کئی طرح کی افسام بنتی چلی گئی وہ ملوکیت جو ہو جس کو لگے گی جو سنگت نے ان کا جو آسنا سن کرا دیا ہے وہ بھی خلافت کے خلافت کے آس رکھنے والی ہی ہوتی ہے ہاں جب ملک کے مروب ہو جائے کھانے والی ملوکیت ہو جائے تو پھر شہریت نے اس کو قابل مدمت قرار دیا ہے معذرے میں ایک حاکم کا انتخاب اس کا طریقہ کار بڑا عید ہے کہ لوگ اپنی خدا دار صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے و جو تفوا بڑا کی وجہ سے اور اپنی دلی خدمات کی وجہ سے ابھر کر خود ہی سامنے آتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے سے سامنے آتے ہیں کہ کسی کو ان کے بارے میں کوئی اشتہار ہوتا ہی نہیں جیسے طور پہ اچھا بدر اسلام میں اہم بدر کو وہ صحت کرام جوارکائے بدر میں شریک ہوئے انہیں ایک خاص اہمیت اور حیثیت آتے ہیں اور ان کی اہمیت وہ ان کے اس کام کی وجہ سے ہے جو باد وزن میں انہوں نے سرجام دیا یہ ایک ملی خدمت تھی کہ جس کے نتیجے میں اللہ لکھا ہوا تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان سب سے احتیاط نہیں کیا اور کم اور اسلام دونوں دو کی حیثیت اللہ نے واضح کر دی اور لمبھانا ہوا تا نے بدل میں شریک ہونے والوں کے بارے میں کہا شروع تم پل بت جو چاہو کر لو میں نے تمہیں دے دی اور پھر بدل میں سے جنا صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی مل مار اور ان کے سخواست کی وجہ سے ان کے لیے جنت کی بشارت یہ کوئی الیکشن یا سرکشک والا بنارا ان کی زندگی میں نہیں آیا یہ فری طور پر اپنے کردار کی وجہ سے اپنے عمل کی وجہ سے اپنے معاشرے میں ابھرے ان کا ایک ممتاز مقام بنا اور ایسا مقام بنا کہ جب کسی نے ان کا نام لیا کہ ہم اسے آگے کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو اتراف کرنے کی شرح نہ ہوگی سب یہ بنے شفیقہ بنی قاعدہ میں اور وہ آپس میں شدید ابتدا کر رہے تھے کہ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم ابتدا کون سنبھالے گا اور کون ہوگا جو عمر کے مسائل کو دیکھے گا کہتے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کو جدا دی ہم ان کا دسو بازو بنے یہ بے سرو سالانی کی حالت میں ہم تک پہنچے تھے تو ہم نے اس کو جدا دی ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس نظام کو سنبھالیں جبکہ وہ اپنی ابتدائی جو خدمات وہ اپنا ہاتھا رہے تھے لیکن جب یہ سب ابا ایک سرمان سامنے آتا ہے یہ اختلاف ہونا سب جاتا ہے اور پھر ابنش میں سے کس کو آگے کیا جائے سی ناموں پر علی اللہ کو آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اور ہو اور ابو بکر تعالیٰ ہاتھ پر بیٹھ کرتے ہیں ابو بکر علی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب بیٹھ ہوتی ہے تو کوئی بھی شہ نہیں رہتا وہ تمہارے انسان جو آپس میں اختلاف کا شکار ہو رہے تھے ایسی شخصیت سامنے آئی کہ جس پر کسی کو اختلاف کرنے کی مجال اور شدہ نہ ابو ابوبکر علی اللہ تعالیٰ کی بات ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اور مات ہونا اور پھر صرف انتہائی سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اعتبار اور اب علی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد سب کچھ رسولدار سلوبار والے ادارہ رکھا تھا اور اپنی زندگی میں بھی عمارت یعنی عمارت پر تھا یہ ایسے وہ ایک اخبار تھے جس کی وجہ سے ابو بکر علی اللہ تعالیٰ کی حیثیت میں نمایاں اور ممتاز ہو گئے اور جب انہیں خیافت کے لیے آگے کیا گیا تو ان پر کسی کو کوئی اختیار باقی نہ رہا, رہا نامزد کیا تو ان کی نامزدگی پر کسی کو کوئی اختلاف نہ تھا کیونکہ ان کے کاروائی نمایاں ملک و قوم کے لیے ملت اور معاشرے کے لیے دین کے لیے اور اسلام کے لیے ایسے تھے کہ کسی کو ان کے بارے میں اختیار کرنے کی حاجت اور ضرورت بھی نہ تھی اور نہ ہی کسی میں جرس تھی کہ وہ ان کے بارے میں کوئی اختیار کر سکتا فاروق رضی اللہ نے ایک شورا کر شعبہ اور ان کو کہا کہ انہی میں سے کسی کو منتمل کر دیا جائے چن لیا جائے اور شعبہ کے اشتہار پر بھی کسی کو اعتراض نہ ہوا کہ شعبہ میں موجود افراد ہی ایسے تھے جو کہ کا کہا تھے اور پھر ان، اس اسور نے رضی اللہ تعالیٰ چنا پھر سکی دن علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا گیا یہ ایسا طریقہ باہر تھا کہ ان پر کسی کو کسی قسم کا کوئی احتیاط اور اشکار تھا ہی نہیں یہ اسلام کا ایک تیسری طریقہ ہے ایک حاکم کو اور حکمران کو چننے کے لیے اور اسی طریقے کو جب تک اپنایا گیا تو اسلام بڑھتا پڑھتا پھولتا اور فروغ چڑھتا اور پھر جب آپس کے بات شروع ہوئے تو پھر آزاد گڑبڑ ہو گئے اور اس کے بعد دوبارہ سے اسلام کو ایک اٹھان اور ایک نفدہ ملا اس کے بعد اسلام پھر پھیلا بنی کے دور میں باغی اور اسلام مشرق و خبر ہر طرف پھیل چکا تھا یوروپ کے سارے اعلان علاقے ایشیا سارے کا پارا اور افریقہ اس کا اکثر و بہتر ہی تھا اور اسی طرح دنیا کے اکثر مہارے وہ ہلکا بروشے اسلام ہو چکے تھے سبب کیا تھا کہ انہوں نے علیہ کریم صلی اللہ وسلم مطلب کے طریقہ سال کو اپنایا ہوا تھا اور اخترام کی جو بنیاد تھی وہ ہونے کی قسم لالچ یہ اس سے پاس ہوتا ہے پھر اس کو عہدہ دیا جاتا ہے اور اگر تو نے عہدہ قلم کیا نتیجے میں تمہیں عہدہ دیا وہ ہر سا یہی تھا پھر اسی کے سوچ کر دیا جائے گا وہی کا اگر سوال کیے بغیر تجھے عہدہ مل جاتا ہے تو پھر تھا تجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ملے گی اللہ کی مدد شامل حال رہے گی اور تیرے معاملات آسان ہونے چلے جائے گی اور جب اسما اور مالش کو دین اسلام نے بڑا مزمت قرار دیا ہے اور اس کی بہت مذمت کی ہے اسی لیے اللہ ہوا تالا نے بھی ایسے آدمی کی مدمت کی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وَلَا اور کسی ایسے شبد کی نہ کر جس کو ہم نے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے حاصل کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا پھرتا ہے اور اس کا معاملہ انتہائی حد سے گزرا ہوا حد سے بھرا ہوا بن گیا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بال خوشی ان لوگوں کی اللہ اطلاع نہیں کرتے اور پھر اسی طرح لبی علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے فرمایا خوب مل جا رہی اگر تمہارا حاکم ایک غلام بن جائے ایک غلام جو ہُن آزاد نہیں ہے وہ خود کسی کا غلام ہے وہ بھی اگر تمہارا امیر بن جائے اور تمہاری سیاحت کو اللہ کی کسان کے مطابق کرے وہ عطیب ہو تو اس کی بات سنو اس کی اشاہت کرو یہ یہاں کا ایک نظام ہے سب و تا کام بچ اگر وہ کتاب اور ضلع کے مطابق ہوتا ہے تو اس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے نبی کریم قریب اللہ علیہ وسلم کراتے ہیں کہ اگر حاکم تم پر ظلم اور جاتی بھی کرے پھر بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے وہ انسان بازرا تھا وہ آپ کا اگر سے وہاں لوٹ لے سب بھی مسلمانوں کے علاقے میں بگار فساد اور کتنا پیدا کرنے کی اجازت اور نہیں ہے حاکم جتنا بھی دیکھو آخر وہ انسان ہے اسے انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی غلطی سرد ہو سکتی ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں ظلم ہو سکتا ہے تو اسلام نے لازن قرار دیا ہے رحیہ پر کہ وہ اپنے حاکم کی سطح بردار رہے ہاں ایک سر ضرور فکر برداشت کرتی ہے ایسا نہ ہو کہ کے خلاف برابر کر کے مسلمانوں کے علاقے کو مسلمانوں کی مملکت کو وہ کمزور کر دے اور اس کا فائدہ غیر لوگ اٹھا کے مسلمانوں کی قومت کو مستشر کر دے اور یہ تو ابتدائی اسلام میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے ایسے اسباب بات مہیا کیے کہ ایک نظام نظام خلافت قائم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرتا اب بات میں ایسا نظام جو کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے اللہ و تعالی نے اس کے بارے میں بھی بہتری بہتر کی ہے فرمایا واحد اللہ جو روز میں سے ایمان والے ہیں اور سارے سال کرنے والے ہیں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے لائف کا خلیفہ نہ خلافت کہ وہ انہیں زمین میں کیسے خلیفہ بنائے گا جیسے سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا جیسے پہلے لوگوں کو خلافت تھی ویسے ہی ان لوگوں کو کلاوت ملے گی اللہ کا یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے اس کا لکھا جو سننے سے ایمان والے اور سارے جھگل کرنے والے یعنی جب آپ دعوت کے لیے دین کی تجویز ترویج و اشاعت کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کی بریل واشنگ کر کے آپ ایسا معاشرہ تشویش دے لیں جو ایمان اور اپنے سارے سے کھڑا ہو جہاں اللہ رب العالمین کی خدا واحد و یکا کی عبادت ہوتی ہو لوگ ایمان والے ہوں ایمان کا آنا تو ہی اور اشارت کی گواہی دیتے ہوں نماز قائم کرتے ہوں زخار ادا کرتے ہوں رمضان کے روزے رکھتے ہوں اللہ کا حج کرنے والے ہوں اللہ کا ایمان ہو فرشتوں رسولوں کتابوں پر آخرت پر تفریح بروزکاری ایمان ہو جب اس طرح کے لوگ آپ پیدا گے کر لیں گے آپ کے معاشرے میں اکثریت اہل ایمان کی ہو جائے گی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک سال آکال بھی کریں نیکی کا فکر دیں برائیوں سے روکے اور اخلاقیات کا درم جو اسلام نے دیا ہے اس پر عمل پیدا ہونے والے ہوں اور وہ معاشرت کے اصول اور اظہار سے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ صرف آنے والے ہوں کلچر تحریر اور ثقافت ان کا اسلامی ہو کہ حضور اظہار سے مستحال اور ادھار لیا ہوا ہو تو یقینا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ تم وہ کا صالحات کہ تم اس جو بھی ایمان میں آئے اور صالح آہار کرے ایمان اور سارے معاشرہ اگر ظاہر ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلافت ادا کرے گا جیسا کہ نہیں ملے گی بلکہ وہ دین جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اللہ اس دید کو بھی واد کر دے گا خوف اور زندہ اور کی مسکا بھی ہو جائے گی اور امن و امان کا دور بڑا ہو جائے گا پھر یا لال شیخونا شیخا وہ لوگ میری عبادت کرنے والے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریف پہلانے والے نہیں یہ ایک مختصر تھا دائیدہ اور ضابطہ اور اصول علام کھانا ہوا نے کیا ہے آج لوگ بڑے عید و غریب عدم اور سلیمے استعمال کرتے ہیں کہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں شاید خلافت آ جائے کوئی مسلمان آگے لڑ کے دشی کر کے اور نظام خلافت کو کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے اور کوئی نظام سیاست جو جاری ہے اس کے اندر گھس کے اسلامی نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے نے ایک بہترین اصول اور طریقہ کار دیا ہے کہ ایمان اور ہم نے سالے پر معاشرہ پیدا ہونا ہے اور یہ بہادرہ لڑکے پائن نہیں ہوگا اور نہ ہی اوپر سے ہاشت کا آٹر دینے کے ساتھ پیدا ہوگا بلکہ یہ دل کی آواز ہوتی ہے ایمان ہم لالے وہ ہوتے ہیں جو انسان دل سے کرے نیت اللہ رب کے عالی کا حضور ہو ہاتھ سے کیے جانے والے سارے جیت ہوتے وہ تو صرف ہوتی ہے جیسے نہیں کی کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے وہ نوازے بھی پڑھتے جکات بھی ادا کرتے جہاد پر بھی جایا کرتے حج بھی کیا کرتے لیکن اللہ خرشانہ ہوا تعالیٰ سناتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل بال گاہے قبول نہیں ہے جو اس لیے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں جڑا غیا کاری کرتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ وم اخلاق سستی کے ساتھ آتے ہیں جس کی خوشی کے ساتھ نہیں آتے زکات دیتے ہیں اللہ ون کارے ہوں ہن پسندیدگی کے ساتھ جس کی خوشی کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو مسلم معاشرے میں شامل رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اسلامی معاشرے کا فرض ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں ان کے دل سلمان نہیں ہے ایسے عمال نہیں پاتے عمل کرنے والے کے حق میں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں طالفیت کا ایک دور دورہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے تو اسلام نے یہ ہی نہیں کیا بلکہ کہا ہے لال پڑا دین میں کوئی جبر اور زبردستی ہے ہی نہیں زبردستی کسی کو دین میں داخل کیا جائے کسی کو مسلمان کیا جائے ایسی بات سرویز نہیں ہے جو اسلام لانا چاہتا ہے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے شرح سرحد کے ساتھ امتحان کے ساتھ پوری تصیرت کے ساتھ وہ دین اسلام میں داخل ہو اور پھر جب وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کے جو اقدامات ہیں اس پر پسندی اسے ہم کروائے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کا نفاذ ہوتا تھا وہ کیسا نفاذ تھا کہ ایک آدمی نے بنا کیا اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا کہ اس نے یہ غلط کاری کی ہے وہ خود حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول وسلم مجھے بات کر دیجیے آپ احاط کرتے ہیں, ہیں وہ کہتے ہیں آپ مجھ سے حقاقت کیجیے آپ پھر احاط کرتے ہیں چار مرتبہ وہ کہتا ہے جب چار مرتبہ وہ کہہ سکتا ہے تو پھر نبی غریب سلوبار بڑے کہتے ہیں دیکھو اس نے کہیں تو نہیں کیا کہیں نشے کی حالت میں تو یہ ایسی بات نہیں کر رہا پھر اس نے پوچھا کہ ہے کے کہتے کسی ہیں شاید گوشوں کی نام لیا ہوا تو پر ہوں کام ہوتی ہے اس نے بتایا کہ نہیں میں نے جو کام ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی سے کرتا ہے وہی غیر عورت سے کیا ہے جب اس نے سلاحت کر دی وضاحت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حق حاصل ایک عورت اس سے ہو جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے آپ ہیں کہ یہ حق کی وجہ سے ہوں کر بڑے حمل کے بعد آنا بچہ پیدا ہوتا ہے سرمایہ یہ کھانے پینے کے قابل ہو پھر آنا وہ پھر آتی ہے اور آپ رسول اللہ تعالیٰ حمل کو کہتے ہیں جاؤ اگر یہ پھر اعتراف کرے تو صبح اس کو حج کر دینا یعنی ایسا مشرہ قائم کیا تھا کہ جس میں اللہ رب پر اتنا عرب ایمان تھا آخرت کا اتنا یقین تھا اور میں ڈر تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی جو ہمارا حساب ہے وہ سیدھا ہو جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں اور اسلامی حد اگر داخل ہو جاتی ہے تو گناہ یقینی طور پر معاف ہو جاتا ہے بلکہ گناہ میں بدل جاتا ہے اسی لیے وسلم نے کہا لگتا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے اگر سارے ایسے مدینہ پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی ایسا معاشرہ انہوں نے کھڑا کیا تھا جس کے نتیجے میں اسلامی حضون کا نشان ہوا کرتا اور اگر کسی نے اسلامی حل سے بہت پیش کیا جب بش مختون کی اور جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کی چوری ثابت ہوئی ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کو لایا گیا اور لوگوں نے سفارش کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے محبوب اور پیارے ساتھی تو ضرور ہیں لیکن حل سے ملا کہ اللہ کی میں حلوے کے بارے میں تم سفارت اور سفارت کر رہے ہو یاد رکھنا اسی چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی بڑا چودھری اور گجرا وہ چوری کرتا تو اس بائم نہ کرتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا اور محمد کی بیٹی فاطمہ اور یہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا نزیر شریف سروبار وسلط نے کسی کی شفا اور سفارش اس مقزیہ کے حق میں قطرت قبول نہیں تھی بلکہ اللہ کی حق کو جاری کر دیا اور نافذ کر دیا یہ انداز اور طریقہ کار اور یہ معاملہ جو ہم دیکھتے ہیں نبی جب یہ شہری کی سیرت سے صحابہ رام بالخصوص اور اپائ راشدین کے دور میں یہ سارے اس وجہ سے تھے کہ وہ معاشرہ ایمان اور اپنے صالح پر پائے تھا ایمان اور اپنے سالے پر پائے معاشرہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ حروض کا نفاذ نہیں ہے آج آپ دیکھ لیجیے آپ کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے چھ ہزار انہیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دستور این اسلامی دستور ہے اور جانی کو سسار کرنے کی سزا پاکستانی قانون میں سنائی جا سکتی ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی جا سکتی ہے یہ اختیار ہے ان کے پاس لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول ایمان سے اور اپنے سانے سے اتنا دور ہے کہ اگر کبھی کوئی جج یہ فیصلہ کر دے کہ اس کا رینا سابق ہو گیا اسے پتھر مار مار کے رجب کیا جائے کیا جائے یا اسی چوری سازے ہو چکی ہے اس کا سایا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کا نہ ہاتھ کٹے گا نہ ہی گاندھی کو سنسکار کیا جائے گا وہ کیس اسے بڑی اگلی عدالت میں چلا جائے گا لیکن جس جج نے یہ فیصلہ سنایا ہوگا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس کے نام پہ اس کے خلاف ایسا گھیرا کم کریں گی کہ اس کے لیے ایسا حیات ختم ہو جائے گا اور اہم ممکن ہے کہ وہ سازش کر کے اسے ہی کی جتنی ایوانی ہلو یہ ہمارا معاشرہ ہے اور جب تک ایمان اور عمل صالح پر مذہبی معاشرہ قائم نہیں ہوتا خلافت اور عدالت کا نظام یہ کبھی قائم نہیں ہوتا اللہ خلا اللہ نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو اگر بنایا جائے گا تو پھر وہ کچھ ملے گا جس کا اللہ نے وادہ کیا یہ خلافت اور امارت کا نظام امانحان اور دین کا طلبا یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے اور اللہ اپنا انعام اسے دیتا ہے جو انعام کے لائق اور پاگل ہوتا ہے یہ ایسی چیز نہیں کہ جیسے آپ اپنی محنت اور کوشش سے جھینک کر حاصل کر لیں بلکہ اس کے لیے میرٹ چاہیے میرٹ کی بنیاد پر انعام ملا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وہرد کیا ہے سالح کا اور جتنے بھی طریقے جتنا خواہش وہ مسلمان کام کے ملان کے اور کہتے ہیں کہ ہم خلافت کریں گے عمارت کریں گے اس سے کو عمارت سائن نہیں ہوتی بلکہ فتنا پرساد دبا ہوتا ہے آپ اس کی ایک تصویر اپنے ملک پاکستان میں دیکھ چکے ہیں وزیرستان کے علاقے اور اسی طرح یہ سرحدی جو علاقے تھے یہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اور پھر وہاں پر بیٹھ کر آپ کے پنجاب میں اور پورے ملک میں انہوں نے جو آگ لگائی اس کا نتیجہ کیا نکلا سوائے فتنا پرساد اور دنگے اور تقریب گاڑی کے کچھ بھی نہیں یہ طرح حال ہی میں جو علاق میں داعش نے ایک نظام کھڑا کرنے کی کوشش کی جب نظام کی بنیاد ہی غلط ہوگی وہ طریقہ منہر نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ خلافت و امارت کا نظام قائم ہو جائے اس کے لیے وہی انداز وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلے تیرہ سال بکا نے نتیجے میں پختہ ایمان پختہ عقیلا پیدا ہوا ایسا پختہ عقیلا اور ایسا ایمان پیدا ہوا کہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے لیکن ایمان اور اسلام اور کوبیل کو چھوڑا نہیں کرتے تھے پھر جب یہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں پت کر تیار ہوئے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہجرت کی اجازت میری مدینہ پہنچے مدینے میں بھی دادت کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہ مہاجرین اور انسار جب آپ میں مل तो वहां تو وہاں اسلامی مغرب عمل میں آیا ذیم جی دار اور طریقۂ کار ہے کہ پہلے عقیدے کی عقیدے کی اسلام امر کی اسلام محاسر عقیدے اور امر کی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو تو اس کے نتیجے میں سراثت اللہ نہیں دیتا ہے اور اس کو قسم کر کے دہشت گردی اور کو کہ امن ادا کرتا ہے اور دین کو سر بلند کرتا ہے اللہ بابر عالمی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل خیال ہونے کی توقی سے اللہ بلّہ وہی رہی